رب کے آگے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے ہماری ان کے آگے ان کی رب کے آگے بابا تو میرے لیے رب سے دعا کر دے بابا میری تیرے آگے اور تیری رب کے آگے اللہ نے فرمایا اے پاگل بابا مجھ تک تیری تب پہنچائے جب بابا تیری سنے پہلے بابا تیری سنے تو پھر سن کے مجھ تک پہنچائے اللہ نے فرمایا انکا لا تسمع الموتا واہ جی واہ یہ وارے دا نہیں یہ کہندا مردے سندے ہی نہیں وما انت بمسمع من فل قبور, میرے پیغمبر قبر میں پڑے ہوئےوں کو تو سنا نہیں سکتا. نہیں سکتا یہ قران ہے قران ہے قران ہے یہ انکا لا تسمع الموتى میرے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا وما انت بمسمع من في القبور میرے پیغمبر تو قبر میں پڑے ہوئےوں کو نہیں. نہیں سنا سکتا ان تدعوهم لا يسمع دعاكم اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے نہ آج سنتے ہیں نہ جمعیرات کو سنتے ہیں نہ شب برات کو سنتے ہیں نہ عرص کے موقع پہ سنتے ہیں نہ کل سنیں گے نہ سال کے بعد سنیں گے تو دھرنا مار کے بیٹ ان کی قبر پر کہ میں سنا کے اٹھوں گا قرآن نے کہا مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ میں تیری قیامت تک زندگی لمبی کر دوں تو پکار پکار کے مر جائے گا قبر والا جواب نہیں, نہیں دے, دے, دے سکتا ملا یس بول کیسے جی قرآن پاک میں وزین اللہ کبا سے تھے کفے ما بولو گا سورت رات میں آیا پڑھیں گے ہم انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کبا سے یہ جو غیر اللہ کو پکارنے والا ہے قبروں پہ پے کرتا ہے اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کنویں پہ آیا اور ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے آ پانی آ پانی آ پانی اللہ کفیے ما اپنے دونوں بازو پانی کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے آ پانی میرے منہ میں پہنچ جا اس نے اتنا نہیں دیکھا ڈول ہے کوئی نہیں کنویں میں ڈول ہے کوئی نہیں رسی ہے کوئی نہیں جب تک رسی نہ ہو جب تک ڈول نہ ہو تو پانی نکل کے تیرے منہ تک نہیں آ سکتا اللہ نے فرمایا جس طرح کنویں کی مڈیر پہ کھڑے ہونے والا آ پانی آ پانی قیامت تک کرتا رہے پانی اس کے منہ پہ نہیں آئے گا اور قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارنے والے تو نے یہ کبھی نہیں دیکھا اس میں روح والی رسی تو ہے کوئی نہیں اس میں روح والا ڈول تو ہے کوئی نہیں وہ قیامت تک آ پانی آ پانی کہتا رہے پانی اس کے منہ تک نہیں آتا تو قیامت تک پکارتا رہے. قبر سے آواز نہیں, نہیں آ سکتی نہ وہ تیری سن سکتا ہے رب نے مثالیں دے دے کے اس بات کو سمجھایا مشرقین نے کہا یہ تی ان قرآن رہذا کوئی اور قرآن لیا یہ سب وارے دا نہیں یہ کہ مردے اے تب قرآن ان غیرِ حاضر یہ کہتا ہے لا یعلم من فِ السماواتِ والعرضِ الغیبہ إِلَّ اللہ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں آسمانوں والے بھی نہیں جانتے زمین والے بھی نہیں جانتے غیب کو نہیں جانتے جاننے والا ہے تو صرف کون ہے اللہ لِللہِ غیبُ السماواتِ والعرض عالمُ الغیبِ وَالشَّهَادَةِ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ وَهُوَ بِكُل عمل علیم عالم الغیب ہے تو صرف اللہ جاننے والا ہے تو صرف اللہ مختار کل ہے تو صرف اللہ تیرا اور ہم کہتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں کروا دیتے ہیں منوا لیتے ہیں دے دیتے ہیں دلوا دیتی ہیں ایک قرآن سڈے وارے دا نہیں ایتی بھی قرآن ان غیر لہٰذا او بدل ہو یا تو کوئی اور قرآن لے کے آ یا اس کو تھوڑا سا بدل دے اب اللہ نے اس کا جواب دیا جواب سنیے کتنا خوبصورت جواب اللہ نے دیا کل میرے پیغمبر ان کو کہہ میرے پیغمبر ان کو جواب میں کہہ ما یقون لی میرے شیخ میں نہ کرتے تھے میری مجال نہیں ما یقون اولی مجھے لائق نہیں مجھے مناسب نہیں نبی پاک کی زبان سے جواب دیا دلوایا میرے پیغمبر تو اپنی زبان مقدس سے ان کو جواب دے یہ جو کہتے ہیں اور قرآن لیا یا اس کو بدل دے ما میرے لائق نہیں مجھے مناسب نہیں گل مَنِ ڈھک دی نہیں اندو من تلکائی نفسی کہ میں اس قرآن کو بدل دوں اپنی طرف سے اور پاگلوں میں خود بناتا ہوں جس کو چنا لوں اور نکال دوں مجھے یہ مناسب نہیں ان کہ میں اس قرآن کو بدل دوں من تلقائی نفسی اپنی طرف سے ان اتبیو علامہ الیا میں تو اس وہی کی پیروی کرتا ہوں جو وہی میری طرف کون کرتا ہے اللہ میں کوئی اپنی طرف سے سناتا ہوں میں کوئی اپنی طرف سے بناتا ہوں میں کوئی خود تقریر کرتا ہوں میں کوئی خود باز کرتا ہوں میں مکہ کے چوراؤں میں کھڑے ہو کے خود تقریریں کرتا ہوں او پاگلوں میں تو اس وہی کا پیروکار ہوں جو وہی میری طرف میرا رب بھیجتا ہے باقی تم کہتے ہو کہ میں کوئی اور قران لے ہوں میں اس پر پردے ڈالوں میں اس پر پردے ڈالوں میں مسئلے کو چھپاؤں تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے انی اخافو ان عصیت ربی ذرا غور سے سننا اس جملے کو علماء اس پر توجہ کریں انی اخافو میں امنہ کا لال ڈرتا ہوں میں امام الامبیاء ڈرتا ہوں میں رحمت للعالمین ڈرتا ہوں میں سید القائن ڈرتا ہوں ان اسیت ربی اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی رب کہے بیان کر میں چھپاؤں رب کہے کھول کے سنا میں اس پہ پر پردے ڈالوں رب کہے واضع بیان کر میں اس کو پیچ میں مبتلا کر دوں میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے اگر میں اپنے رب کی نا فرمانی کروں عظیم. عظیم دن کے عذاب سے اللہ مجھے وہاں پکڑ لے گا میری وہاں پیشی ہو جائے گی نہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو دوسرا جواب دے ان کی بات کا ایک جواب تو یہ ہو گیا میری مجال نہیں میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر لوں میرے پیغمبر دوسرا جواب دی بڑا خوبصورت جواب دیا ذرا توجہ کیجیے پیغمبر کہہ دیجیے اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں اس قرآن کو کبھی نہ پڑھتا اگر میرے اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں اس قرآن کو کبھی نہ پڑتا وَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ اور نہ اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا نہ تم تک اللہ پہنچاتا نہ اللہ تمہیں خبر دیتا نہ میں اس کو پڑتا او پاگلو اتنی بات نہیں سوچتے ہو فَقَدْ لَبِسْتُو فِيكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اس سے پہلے بھی تو میں نے چالیس سال تمہارے اندر گزارے پہلے کبھی پڑا یہ کہنا چاہتے ہیں فَقَدْ لَبِسْ من اس سے پہلے میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ چالیس سال تمہارے سامنے کبھی واض کیا ہے تمہارے سامنے کبھی تقریر کی ہے تمہارے سامنے یہ چالیس سال کے بعد جو میں بیان کرنا شروع کر دیا ہے تو سمجھ جاؤ نا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کس کی وہی کا پابند ہوں افالتا کے لول اتنی بھی عقل نہیں کرتے ہو اتنی بھی بات کو نہیں سوچتے ہو مشرقین کے ایک رویے کی اللہ نے کیا کیجی شکایت کی کہ میرا پیغمبر کھلی کھلی ایتے پڑتا ہے آگے سے یوں بکواس کرتے ہیں کوئی اور قرآن لیا اس کو بدل دے اللہ نے ان کے اس قول کی تردید بھی کر دی ہے ایک تیسرا شکوہ صورت یونس میں ذرا اسے دیکھیں جی مشرقین کے ایک رویے کی شکایت کی جی بالکل آخری دو سطرے ہیں جی ایک سو سفے کی آخری دو سطر ہو سکم فل برے ول وہ اللہ ہے نا جو تمہیں چلاتا پھراتا ہے جنگلوں میں اور دریاؤں میں یعنی کبھی سفر کرتے ہو خشکی پہ کبھی سفر کرتے ہو سمندر کا خشکیوں کا سفر کروانا اور سمندروں کا سفر کروانا یہ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ ہی ہے نا جس نے پانی کو متی کر دیا موجیں اور ہوا موافق کر دی کشتیاں اس میں چلتی ہیں اور خشکی میں سڑکیں ہیں پکڈنیا ہیں راستے ہیں ہوولزی یسیرکم سم فل برے وہی اللہ ہیں جو سیر کراتا ہے تم کو خشکی میں اور تری میں کن تم فل فل کے یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں وجہ اور لے کے چلتی ہیں ان کو ان کو مشرقین کو ہمارے مخالفین کو قرآن کے مخالفین کو وہ کشتیاں لے کے چلتی ہیں بے ری طیبت موافق ہوا کے ساتھ بڑی خوبصورت ہوا ہے کشتیوں کے موافق ہوا ہے ہارے ہاں. کشتیوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں نظارہ کرتے ہیں سمندر نظر آتا ہے ہوا موافق ہے کشتی آرام سے اوپر چلتی جا رہی ہے ریہن اچانک آئی ہوا تند لگی اٹھنے موجے لہرے ناموافق ہوا آ گئی تند ہوا آ گئی بجا موجو اور آ گئی موجے من کل مکان من مکان ان چاروں طرف سے ادھر سے موجیں سے موجیں ادھر سے موجیں اٹھیں, اٹھیں, اٹھیں ہوا ناموافک ہو گئی چکر چل گیا طوفان آ گیا چاروں طرف سے موجیں اٹھ کڑی ہوئی وہ زنو اور انہوں نے سمجھا انہیں کہ یہ گھیرے گئے عذاب میں گھیرے گئے سمجھ آئی کشتی بالکل الٹنے لگی ہے الٹنے لگیے اور ہم اظہار میں گھیرے گئے موجیں اٹھ رہی ہیں کشتی ابھی ڈوب جائے گی قرآن کہتا ہے دا اللہ پکارتے ہیں کس کو اللہ کو مخلصین مخلصین خالص بھول گئے اپنے بت بھول گئے حضرت ابراہیم بھول گئے حضرت اسماعیل بھول گئے لات و منات بھول گئے عزو مناف بھول گیا حبل، سارے معبود سارے مشکل کشاں سارے حاجت روان دینے والے کرنیوں والے بھرنیاں والے سارے گئے بھول دا اللہ لگے پکارنے کس کو لگے پکارنے کس کو اللہ کو مخلے سینوں. خالص بچا لے مولا بچا لے مولا عذاب سے نجات دے مولا اس سیلاب سے نجات دے مولا کنارے لگا مولا لائن انجیتنا اگر تو ہمیں بچا لے گا ننا من الشاکرین ہم ہو جائیں گے مواحد شکر گزار بن جائیں گے موحد بن جائیں گے تیرے نبی کی بات کو مانیں گے اگر تو ہمیں اس عذاب سے بچا لے نا, ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے قرآن اب شکایت کرنے لگا بس جب اللہ نے ان کو بچا لیا کشتی کنارے لگا دی ازا اسی وقت جب ہون فل ارضے شرارتیں کرنے لگتے ہیں سرکشیاں کرنے لگتے ہیں یب غن اے یوشر کن یب غن اے یوشر اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں بغیر الحق بغیر دلیل کے دلیل بھی کوئی نہیں دلیل کے بغیر شرک کرنے لگتے ہیں اور چھوڑو جی حضرت ابراہیم موڈا ماریا تھے کشتی نکلی نا اور میں نے فلاں کو پکارا تو کشتی باہر نکلی نا اس کو اللہ نے ایک اور جگہ پہ ذکر کیا ذرا وہ جگہ دیکھتے ہیں سفر نمبر تین سو پہ آئیے دوسری سطر سے شروع ہو رہی ہے جی ذرا سنیے جی بالکل اسی کو بیان کرتے لیکن یہاں اللہ نے وضاحت کی ہے اور جو زمین میں وہ سرکشی کرتے ہیں شرارت کرتے ہیں اس کی یہاں وضاحت کر دی وہ شرارت کیا ہوتی ہے فیضا راک فل کے جب وہ سوار ہوتے ہیں فل کے کشتیوں میں اور کشتیاں آتی ہیں گرداب میں دا پوکارتی ہیں کس کو مخلصین خالص وہی بات آ رہی ہے خالص اللہ کو پکارنے لگتی ہیں موجیں گھیر لیتی ہیں لہریں اٹھنے لگتی ہیں کشتیاں الٹنے کے قریب ہوتی ہیں آگے عذاب اللہ نے گھیر لیے داو اللہ لگے پکارنے اللہ کو خالص اس کے لیے عبادت کرتے ہوئے فلما نجاہم پس اللہ نے جب نجات دے دی ان کو ال البرہ ال البرہ خوشکی کی طرف اِزَا هُمْ يُشْرِكُون اِزَا اس وقت کیا کرتے ہیں شرک کرتے ہیں جب کنارے پہ چلے جاتے ہیں تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں اللہ نے ان کے رویے کی کیا کی ہے یہ کن کا عمل بیان ہو رہا ہے جزاک اللہ کن کا مشرکین کیا عمل بیان ہو رہا ہے کہ این کشتیوں میں کس کو پکارتے تھے اللہ کنارے پہ آ کے کس کو پکارتے تھے غیر اللہ کو اور ہمارے کلمہ کو ہمارے کلمہ کو کلمہ پڑھنے والے یہ این مصیبتوں میں کس کو پکارتے ہیں انہوں نے نعرے بنائے ہوئے بہا حق بیڑا تک الدین کشتی لگا دے پار کشتی مولا علی میری کشتی پار لگا دینا جو این کشتیوں میں رب کو پکارے اور خالص پکارے فد اللہ مخلسینا جو این کشتیوں میں مصیبتوں میں رب کو پکارے خالص پکارے اور خشکی پہ جا کے شرک کرے وہ تو ہوا مشرک اور جو این کشتیوں میں بھی شیخ ابد القادر جیلانی لانی التانی کو پکارے یہ تو فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں, میں کیا کہہ سکتا ہوں ادنا کر رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے ابو جہالوں میں کس کو پکارتا ہے اللہ کو اور یہ این مصیبتوں میں کس کو پکار رہے ہیں؟ امداد کن امداد کن نز بہر غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا شیخ ابد القاد اللہ اکبر اللہ ساڑا قادر ہے سنہور کادر خدا کی قسم اگر آ جب آ جائے نا وہ بھی کنن ہاتھ لا کے نس یہ کون بلاو نے میں نے تو کبھی نہیں کہا ابراہیم کے متعلق میں نے تو کبھی نہیں کہا اپنے معبودوں کے متعلق جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی یہ مومن ہیں لوگ پھر کہتے ہیں جی بڑی زیادتی سلام. کرتے ہیں جی اٹھارہ بلاک والے مشرق کہتے ہیں نہیں ان کو مومن کہیں یہ سلام. اگر مومن ہیں تو ہم کون ہیں یہ جو کہتا ہے کہ جہاں سے رب رزق تقسیم کرتا ہے وہاں میرا خواجہ تھا اس کی کلائی تھی میرا خواجہ تقسیم کر رہا تھا سڈ عبد ال کادر کا دی لوڑ نہیں سن بغداد دیاں گلیاں کافی نے جنت ندی سانو لوڑا یہ بھی مسلمان ہے وہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کے اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کے یہ بھی مسلمان ہے خدا کی قسم ابو جال کا یہ عقیدہ نہیں تھا اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا وہ عقیدہ ابو جال کا اسی صورت یونس میں آ رہا ہے آپ اگر اسی طرح آتے رہے صورت یونوس میں آ رہا ہے اس کا عقیدہ وہاں جا کے وضاحت کریں گے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ابو جال کا مشرقین مکہ کا نبی پاک کے مخالفین کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا اصل شرق کیا؟ مکہ فتح ہوا نا تو چند لوگ ایسے تھے جن کے متعلق نبی پاک نے نام لے کے فرمایا تھا اے جتھے لب جاننا فخت لو قتل کرو. ان میں ایک ابو جال کا بیٹا کرما یہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو اگر بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے کھڑا ہے فخلو مار دو اس کو اکرما بھاگ گیا یمن کی طرف جا رہا ہے کشتی میں بیٹھا تقسیم رب کی سبحان اللہ اکرما بھاگ کے یمن جا رہا ہے اور اکرما کی بیوی نبی پاک کی خدمت میں آ ابو جہل کی بہو ابو جہال کی بہو وہ گئی یا رسول اللہ میرا خامد بھاگ گیا اس کو امان دیں گے آپ ایک مہینے کی سوچنے کی مولت ایک مہینے کی نبی پاک نے فرمایا بیٹی تم ایک مہینے کی مولت مانگتی ہو میں دو مہینے کی دیتا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ارب میں تو عورت کی زمان قبول ہی نہیں ہوتی تھی عورت کی تو زمانت ہی قبول کو نہیں کرتا تھا اور یہ میرے کل کہنے لگی یا رسول اللہ میں اگر اکرمہ کو جا کے بتاؤں گی نا کہ تجھے دو مہینے کی زمان اور مولت دی ہے نبی پاک نے اس کو نہیں مننا کوئی نشانی دو نبی پاک نے اپنی وہ چادر کاندھے سے اتاری جس کا ذکر قرآن کرتا ہے اس کے حوالے کر دیے میری چادر لے جاؤ نشانی ادھر یہ ان کی خدمت میں ہے ادھر اکرما کشتی میں کشتی گرداب میں آئی تو کشتی کا ملاح کہنے لگا بھائی ناموافک لہریں چلیے کشتی ڈوبنے کے قریب ہے یہاں کام آئے گا تو صرف رب کام آئے گا پکارو اپنے, اپنے اپنے رب کو سارے مل کے خالص اپنے رب کو پکارو کوئی اور کام نہیں آتا اکرما کہتے ہیں ملاح کہنے لگا میری زندگی کا تجربہ ہے میرے آبا و اجداد اسی کام میں مر کھپ گئے سمندر کی لہروں سے کھیلتے ہوئے ہم نے زندگی گزار دی ہمارا تجربہ ہے سمندر کی لہروں میں سوائے خدا کے کوئی کام نہیں آتا اکرما کہتا ہے ملا نے بات کی میرے دل میں اتر گئی میں نے کہا اگر ان لہروں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں کام آتا تو پھر خشکیوں میں بھی اللہ کے سوا کوئی کام مولا اگر ت نے مجھے اس کشتی سے بچا لیا آزاد سے تو جدھر جا رہا ہوں ادھر نہیں جاؤں گا سیدھا تیرے نبی کی خدمت میں جاؤں گا کشتی <تص> بچ گئی یہ کنارے پہ آیا اس کی بیوی کھڑی ہے میں تو تجھے لینے آئی ہوں کہ کیسے کہ تجھے پناہ مل گئی ہے اس نے کہا پناہ مجھے ابو جال کے بیٹے کو میرے باپ کی وہ ساری سختیاں اور مخالفتیں اور دشمنیاں وہ بھول گئے کہ یہ چادر بطور نشانی دی کہتے ہیں جب اکرما مکے میں آئے تو نبی پاک نے اٹھ کے اکرما کا استعفی اتنی جلدی اٹھے نبی پاک کے کاندے سے چادر گر گئی مرحبا خوشم دے بس میرے نبی کا یہ اخلاق تھا اکرما مسلمان ہوا باہر جو نکلا تو بڑے باپ کا بیٹا تھا نا بڑا مشہور باپ تھا اس کا صاحبان ساری ایک دوسرے کہتے ہیں ابو جال دا پتر جا رہے ابو پتر یہ ابو جال کا بیٹ ہے وہ جا رہا ہے ابو جال کا بیٹ اکرمہ پھر واپس پلٹا یا رسول اللہ سارے مسلمانوں کو کہیں آج کے بعد مجھے کوئی اکرمہ بن ابی جال نہ کہے مجھے مت منصوب کرے ابو جال کی طرف تو تجھے کیا کہیں اکرمہ کہتا ہے مجھے کہیں اکرمہ بن اسلام اکرما بن اسلام مجھے یہ کہیں تو اللہ نے ان کے اس رویے کی شکایت کی کہ وہ این کشتیوں میں جب عذاب کی اندر گھرتے ہیں تو مجھے پکارتے ہیں جب میں ان کو نجات دے دیتا ہوں تو کنارے پہ جا کے وہ کیا کرنے لگتے ہیں شرک کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالی مشرقین کے رویے پر سورت یونس میں جگہ جگہ شکوہ کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں جن میں سے دو جگہ آج ہم نے بیان کر لیے آئندہ پھر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے وَمَ